بیت کے بعد اپنی تمام خواہشات کو شیخ کتابیں کر دینا چاہیے راہی سلوک میں منزل اسی کو ملتے ہیں اور آگے وہی بڑھ سکتا ہے جو اپنی رائے ختم کر دے اور اسی پر عمل کرے جو شریعت کی حدود میں اس کا شائخ اسے حکم دے مرید کی حالت ایسی ہونی چاہیے جیسے مردہ زندہ کے ہاتھ میں انتخاب و اداب شیخ پر سلوک و تصول تصوف کی مستند کتابوں میں مستقل باب موجود ہیں یہ صفحات ان یہ صفات مطالعہ کرنی چاہیے اور اس کے بعد اس راہ پر قتم رکھنا چاہیے یہاں پر چند مشہور باتیں جو بہت ہی اہم ترتیب کے ساتھ ہیں وہ ذکر کی جاتی ہیں چار باتوں کو یاد رکھنا چاہیے اعتقاد یاد اطلاع اور اتباع تو ہم ان میں سے ہر ایک کی تفصیل ان شاء اللہ تذکرہ کریں گے نمبر ایک اعتقاد شیخ سے قصبے فائض اور ترقی درجات کا سب سے بڑا ذریعہ مرید کے شیخ سے عقیدت اور حسن ظن ہے عقیدت میں جتنی زیادہ پختگی ہوگی مرید شیخ کے فائض سے اتنا ہی زیادہ مستفید ہوگا حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت کو ایمان کی تکمیل کے لیے ضروری قرار دیا ہے اس لیے اپنی مسلح اور رہنما سے عقیدت اور حسن زن کے بغیر اس کی بات ماننا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے مرید کو چاہیے کہ اپنے دل میں شیخ کی محبت و عقیدت پیدا کر لیں اور اس کی پیدا کرنے کے لیے اسباب بھی اختیار کریں حضرت امیر خسر رحمہ اللہ کی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ سے محبت اور دیوانگی کو دے کر لوگوں نے امیر خسر رحمہ اللہ کو نشانۂ تنقید بنا دیا امیر خسر رحمہ اللہ نے ان اعتراضات کے جواب کو منظم کیا فرماتے ہیں خلق میں گوید کی خسر و بد پرستی میں کنند ارے آرے میں کنت باخلق و عالم کار لوگ کہتے ہیں کہ خسرو و بت پرستی کرتا ہے ہاں ہاں ضرور کر دو مجھے لوگوں سے کیا کار بہرحال وہ تو محبت میں بہت ہی انتہا کو چلے گئے تھے شیخ سے مرید کی قلبی تعلق کے بغیر اس راستے کی برکات کا حصول ناممکن ہے اس لیے ضروری ہے کہ مرید اس اعتقاد اور محبت کے پیدا کرنے کے لیے درزیل اسباب بھی اختیار کرے اولن شیخ کی صحبت کو اداب کے ساتھ اختیار کرے ثانین شیخ کے لیے کثرت سے دعائیں کرے اور شیخ کی خدمت میں حسب توفیق ہدیہ پیش کرتا رہے کہ حدیث میں آیا ہے تہاد تحابو آپس میں ہدیہ دو اسے محبت بڑھتی ہے ثالثن اس بات کو اکثر تصور میں رکھیں کہ اللہ جال شاہ نُ کے تعلق سے بڑا بڑھ کر کوئی دولت اور سرمایہ نہیں اور اتنی بڑی دولت مجھے شیخ کی برکت سے حاصل ہوئی اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہے اور شیخ کے لیے دعائیں صالحہ کا بہت زیادہ اہتمام کریں بیعت کے وقت شیخ سے حسنِ عقیدت ہوتی ہی ہے لیکن اس کی ہمیشہ حفاظت کرنے کی ضرورت ہے ہر ایسی چیز سے پرہیز کریں جس نے حسن زن میں فرق آتا ہو بزرگوں نے فرمایا ہے کہ شیخ کو جس مقام کا گمان کرے گا اس مقام کا فائز حاصل ہوگا سید الطوفہ حاج الحرمین شریفین حضور خواجہ خواجہ قبلہ عارفان کعبۂ عاشقان سلطان الواصلین امام العارفین حضرت امداد اللہ مکی رحمہ اللہ فرماتے ہیں بیعت سے طالبین خدا ایسے اپنے حسن زن کی وجہ سے ایسے مرتبے پر فائز ہو گئے کہ مرشد بھی اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا یعنی بعض دفعہ سالک کا حسن زن بندے کو اس مقام تک پہنچا دیتا ہے جہاں پر اس کا مرشد بھی نہیں ہوتا پہلی بھی یہ عرض کیا جا چکا ہے شیخ کے متعلق آپ کا گمان کیا ہے کہ وہ کیسا بندہ ہیں کیا وہ ایک صرف نیک بندہ ہیں کیا وہ کاملین میں سے ہیں کیا وہ دوسرے کو بھی کامل بنا سکتا ہے کیا وہ ولایتی سغراکہ کا مالک ہیں کیا وہ ولایتی کبرا کا مالک ہیں کیا وہ ولایتی اولیا کا مالک ہیں جو بھی آپ گمان کریں گے نا تو وہاں تر آپ کا سفر شیخ کے ذریعے سے ہوگا ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ شیخ کے متعلق ایک بلند مقام کا تصور کرے اس نے زن رکھے شیخ اس مرتبے تک نہیں پہنچا ہوگا لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ اس شیخ کے ذریعے اس مرتبے تک پہنچا ہی دے گا یہ بات بھی آپ یاد رکھنے کی کابل ہے جب تک شیخ سے گیری محبت پید نہ ہو جائے اس وقت تک شیخ سے اپنا تعلق صرف پیری موریدی کے حد تک رکھے اور اسی طرح اقوال و احوال سے سروکار رکھے بس دوسرے باقی دوسرے لائنوں میں اور ان کے گھر کے باتوں سے تعلق رہے بے خبر رہنے کی کوشش کرے کیونکہ یہ ان کا بشری حصہ ہے اور شیخ کا بھی جتنا ہی بڑا آدمی ہو معصوم نہیں ہوتا ضرور اس کے درجے کے لحاظ سے اس میں کچھ قدورتیں ہو سکتی ہیں جو کم فہمی اور محبت میں کمی کی وجہ سے مریت کے لیے قابل اشکال ہو سکتی جو کم فہمی اور محبت میں کمی کی وجہ سے مریت کے لیے قابل اشکال ہو سکتی اگرچہ حقیقت میں قابل اشکال نہیں ہوتی اور جب آدمی ان کی طرف توجہ کرے گا تو بسا اوقات اعتراض پیدا ہوگا جو بودھ اور محرومی محرومی کا سبب بھی بن سکتا ہے